يبين اللہ اور اللہ اسی طرح واضح کرتا ہے لکم تمہارے لیے خاص طور پر تمہارے لیے یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کو اپنا کلام ضروری نازل کرنا تھا بلکہ تمہیں حکم دینے کے لیے اللہ نے نازل کیا آیاتی اپنی آیات کو لا اللہ کم تم لوگ عقل سے کام لو تم لوگ سوچ سے کام لو فکر سے کام لو سوج بوجھ سے کام لو تمہارے لیے اللہ نے آیات نازل کی سمجھ نہیں آ رہی عدت کے متعلق کیا جی کچھ پابندیاں تو وہ ہیں جو چیزیں ہم نے بیان کر دی ان آیات کے احکامات میں اور وقت اتنا ہے نہیں لیکن آپ اس میں دیکھنا چاہیں تو تھانوی رحمت اللہ بہشتی زیور میں لکھی ہیں عدت کی پابندیاں وہاں دیکھ لیجیے آسان چیز اب بھائی ہیں کیا عربی پڑھا دیں عربی تو جب پڑھائیں گے جب یہ یاد کیا ہوا اس لیے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ اب آگے اس سے بھی مشکل یاد کرنے کی چیزیں آئیں گی تو ہمیں تو یاد نہیں کرنا تو آپ کو کرنا ہے پوچھ رہا ہوں آگے پڑھنا ہے بس کریں نمسک